الحمد لله وصلاة والسلام على سيد وخاتم تو محمد وحلہ علحی وسفایق وصفا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب ي منت بللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی سیا ہبی بل خاتمن سامعین السلام علیکم حمد و دروت بات دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آلہ نہ چیز نہ شیتان دشر محفول فرماوے نجات فرماوے حق سمجھنے حق بولنے حق دے عمل کرنے را حق دولت مرنے دی توفیق عطا فرمائے انگریزی تعلیم علماء مشائخ کی نظر میں اس موضوع نو گزشتہ جمعۃ المبارک اپنے خیال دے مطابق ناچیز نے تمام کر چھڈیا سی بعد دے اندر ایک کمی محسوس ہوئی کہ آلہ حضرت بریلوی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ انزریات مکمل بیان نہ کر سکیا محسوس ہوئی کچھ بےدیم اور جاہل نفس پرست او کافی ملا وہ آپ دے فتاوے بعض فتاویاں ن غلط رنگ غلط مانیہ پیش کر کے قتو برید کٹ وٹ کر کے عوام نا نو گمراہ کرنے دی کوشش کر رہے ہیں کہ آلہ حضرت انگریزی تعلیم دے حق سن سکول کالج یہودیت دے حق سن بچوں سر فہرست سہد اثد اور حالیہ ہونے وقت شوکت سیلوی خانوال آس مضمون کوشش کی تھی انج دی کہ آلہ حدرت نوز بلا وہ کرے کہ آپ یہودی منصوبے تعلیم کے حق چ نے اگریزی تعلیم کے حق چ جی ڈنڈی ماری ملتان شریف جیڑی جگہ رد کیتا ہے یہودیت بے حامی ٹٹوا نے بلایا کہ تاکہ ہوں سا بھی نک رہ جائے کسی پاس یہ بھی چلو کوئی نہ کوئی ڈراما رچایا جاوے گا رد اندر کو ہونا سی اندر پیو دادے اٹھ کے آن خبر چشتی دا رد نہیں ہو سکتا گلت ملت تاویل لاگرد فتوے دیا یا جی کٹ وٹ کر کے بیان ہوں میں سارا سن لیا ہوں میرا فرد بنتا اس موضوع آلہ حضرت بریلوی کے حوالے میں پوری طرح بغیر کٹ وٹ چھپا یا ایک دو فتو سناو تو میں سارے فتوے آپ سنا چھوڑا جتھے جتھے جب جلدا چاپ سرکار نے اس کے اوتے گفتگو اور کلام فرمائی میں اس ساری جناب نو پیش کر کے تے ہمیشہ اس ملونڈے نو میں دفن کر چھوڑا دفنت ہوگا سمجھو کہ میرے منادرے منیب رحمان رویت حرام کمیٹی دا جڑا صدر چیئرمین سرفراد نیمی ہاں جی سی دس اشرف مراڑیاں والا گجراتی والا انہوں پانچ ستاں راک ہے سڈے سنگیاں نو کیتا سو فون دسیا سا کہ اصا کمیٹی تشکیل دتی ہے جیڑی چشتی نال گفتگو کرے گی پہلو آخیا سو میں آپ کراگا منازرا تو اے سارے امدادی گے پھر ہود اللہ شاہ جام ساح کیتا فون انہوں نے آخیا سو بھائی بقول انہوں نے کہ سی در سال کرے گا اسی سارے امداد کر گے میں کہ ان کی شکست ای کافی موٹی دلیل ایک واسطے سات پا کٹھے ہو یقین ہے جے اسان ایک گئے دو گائے تین گئے چار گئے تو ناسا چنگیا سیکریاں اور تھی سمجھدار جے بھئی پیڑ ہر پہلوان دے مقابلے سات جدو آ عوام تے تورن سمجھ جائے گی کہ میاں یہ سات کٹے ہومر کچھ کرنے الحمد للہ عمر اشرم مرالیاں والا میرے خیال کنگڑی یہ سارے ود لیکن اللہ تعالی کے فلن کیونکہ نا چیز نے فکرا کی سنگت سوبت تربیت حاصل کی اس واسطے عمر چاہوے ود نے پر اکلو پیدل نے علموں فارغ نے نہ چیز کی عمر چھوٹی ہے پر سمجھ دین دی موٹی میں تا سے نعمت کے طور سے پیار کرنا فخر تو عزیزم اس کیسٹ کے اندر شوکے نے جہیا کھچا ماریاں عدا میں آخیا سی کہ صحابہ کرام نے کدو سارے مفتی تیار کیتے سن نبی پاک نے کدو سارے مفتی تیار کیتے سن یہ تخیا میں فون تا خود کیتا سی تع آخ اسارے میں آ کے شردا دوبارہ پڑھایا کلمے دوبارہ ہی پڑھاوا گا اور تین سابت ہو سکی کہ میں کفر کی, کی بٹھا سامنے بیٹھے جام صاحب سامنے بیٹھے بول ان انگریزی تعلیم یا انگریزی زبان آلہ حضرت بریلوی کی نظر میں انہیں دو جلد چکی سن فتح رضویہ دیاں میرے کو نیا ایک دو تین چار پانچ ایک ہوتاب فتاول ہر مین اربی کے اندر یہ میرے خیال میں ہو سکتا ہے انہیں ویخی نہ ہوگی جی ویخی نہ تو پڑھی نہ ہو پڑھی نہ ہو پڑھی تو سمجھی نہ وہ بھی میرے کو <تصفح> اعلی حضرت عظیم البرکت برکت ساری فکر دا خلاصہ پہلو سمجھانا آپ دے نظریات دا خلاصہ سمجھانا پر سمجھا بھی ہیں ایک موضوع کے اندر کہ انگریزی حرام کیوں ہے اس موضوعت میں بیان کیا لیکن مزید دہرانہ وضاحت کے جہاں تک انگریزی تعلیم کی گلے آلہ حضرت عظیم البرکت ہاشا و کلہ کہ اس نے جگہ جگہ اس کی ہرمت بلکہ کفر تک دے الفاظ بھی استعمال فرمائے نہیں اگریزی زبان کا مسئلہ زبان سو زبان آپ سرکار میں وہ حرام لے غیر گئے حرام لے آئی دا مسئلہ جڑا میں سمجھایا اس نو حرام لے ل رکھی درجے جی فتوا ہے, تو ہی ہی رکھا ہے مطلب حرام جا خود حرام ہوجا حرام وہ ہوں خود جائز بزا لیکن کسے حرام دا سبب تے ہیلا وسیلا بن جاوے ذریعہ بنے تو تا حرام ہو حضرت نے انگلش نسے درجے چ رکھا جن فتوے فتو ہیں توجہ آپ سرکار بے اینا دو جہاں ہوں میں دو گلا کر بیٹھا اس آس پاس پہ پا خوب بلکہ انگریزی زبان دے اندر گفتگو کرنا بغیر حاجت شرعیہ تو آلہ حضرت اس نو بھی مکرو سمجھتے یعنی بھا انگلش زبان کسی حرام دا ذریعہ نہ بھی ہوئے. خالی ہو زبان کے بولنا نہ آلہ حضرت آپ پسند فرمایا ہے نہ اس دے اندر کلام کرن تے لفظ بولن دی نے اجازت دیتی ہے اس نو مکرو سمجھا ہے حضرت بریلوی نے ہتا کہ اس حد تک کہ ایک سوال لکھیا گیا آپ ول کہ فلاں دیوبندی مولوی نے آ مسئلہ لکھا اس نے دے اندر لکھیا سی ترکی لفظ ترکی نو ترکی ترکی ملک نہیں ترکی ملک نو اس نے نگلش استعمال کیتا تے لکھیا ترکی ترکی نو نکی آخر انگلش آلہ حضرت امام اہل سنت نے اتنا بھی برداشت نہیں کیتا کہ ملانے منہ میں ترکی کا تے ترکی کیوں بدلے شوقے پتہ تے لگے نا شوقے نو کہ اوکافی مر ہوں نے تو مستفا دینی خاطل ہو جو ہے نا وہ او آپ او آخ کے اوقاف کا مرک بھی خطی ہوں میں ملہ نوانا ملہ جی تو حکومت دی نوکری دباؤ دے, دے تھلے میں اور جا کسی دباؤ تھلے ہو گیا ان کی گواہی شرح میں قبول نہیں ہوں بے زمیر بغیرتا جدو شرح دباؤ کے تھلے والے کی گواہی قبول نہیں کسی دنیا دے تو دی دی دی دی گواہی کے مسلے تو ندی دین کی گواہی کم دے سکنا جب یہودی حکومتوں کے دباؤ کے تھلے پیا میں ہاں ساری شرح دتاب لکھا ہے اگر کوئی کسی کے لالچ اس حق چواہی نہیں دے سکتا अगर किसी के दबाव उसके हक गवाही नहीं देता जरा बेईमान हो लालच पैसा रुपया खाना मकसूद होकाफ का औकाफ भी हकूमता कुफर दया चिटियां नंगियां फेर होवे दबाओ थले मत जनाब जी मेरी इधर नौकरी जाए तो मैं चुप के अंदर सट देने लालच भी हो दबाव भी हो او بے مان ہزور دین دے بارے کی گواہی دے گا کی مسئلہ دسے گا انہیں بک بک کرنی ہے قرآن بدلنا ہے حدیث بدلنی آلہ حضرت دے دو چک کے تو انہوں گٹ وٹ کر کے گل بڑ کر کے دے لکاں ڈراما رچا کے اپنی سچائی سابت کرن کی ملموم کوشش کرے گا الحمدللہ نہ نہ چشتیاں کافی ملا نہ کسے کتے بلے دے دباؤ تھلے یہ صرف صرف اللہ رسول سول خاص تلے ہے اور کسی کے دباؤ تلے نہیں میں لکانا نہیں ہر فتوا کھول کے سنا ہاں ہوں لفظ ترکی نکی آ لاہت گوارا ستا والا جلد نو نواں چھاپا صفحہ نمبر پانچ سو سات نو, نو چھاتا سفا نمبر پانچ سو ست جدو اس دو بندی ملا نے لفظ ترکی نرکی بولے یہ آپ دا ایک پورا رسالا ہے جس کے اندر آپ سرکار گفتگو فرما رہے اس رسالے مبارک دا نام ہو کل منار بے شموہ المزار فتح وی اچ ملحق آپ نے فرمایا اور جب ایسا نہیں تو بے محل محض سلطان ترکی کو بائی تبائے لہجائے نسارا مکروہ لفظ ترکی سے تعبیر کر کے بلا وجہ سلطان اسلام کی عیب چینی کیا مسلحت ہوئی آخ ختم دمالج کے پیتی جانا تمجے چشتی لب نہیں لطالیہ کوئی نہیں جہا آلہ حضرت برل بھی انگلش کا ترکی تو اے, ترکی بنے ترکی لفظ ترکی بنے انگلش کا لفظ بنے آلہ حضرت تو نو فرماوے مکرو ہوئے لفظ انگلش کا برداشت نہیں پا کر دا. ساری انگلش برداشت کر جائے گا <laughs> سمجھ آئی کہ نہیں پو بولو سبال اللہ اور لطیفے گل یہ بری ہے شوکی اسوا داری ہندسے دسد انگلش استعمال کیتے ون ون ہنڈرڈ پتہ اس طرح بول دا رہا میں اللہ حضرت بوتھا دا کہ میں لفظ ترکی رو ترکی نہیں بولن تو بولنے دینا توںکری چیگلس پکی سمجھ نہیں لگی نہیں اچھا اس تو علاوہ اور ہوا حضرت کو سوال گیا کہ لج لجپالا ایک موہر بنائی کسی موہر موہر جانب ات انگلش تھلے عربی اے ٹھیک ہے جائ دے کہ نہ جائ دے امام اہل سنت فاضر بریلوی سرکار نے فتح ردویا تلد کم چھاپا صفحہ نمبر صفحہ نمبر تین سو اکانوے چھاپا نواں موہر بنی کڑی اتگلش تھلے لکھیا کھڑا نصر من اللہ و فتح کریب ایک اخبار سی سہیفا روزانہ حیدرآباد دکن تو چھپدا سی انہاں نے ان مہر اخبار دی بڑھائی سی آلہ حضرت تو پوچھا گیا اے جائے کہ نہ جائے وے. آلہ حضرت کا فتو سنو لفظ ب لفظ سنانا تے ملا ہورا دی خوب خدمت فرمانا توجہ نال بولو سبحان اللہ قرآن ایمان مسلم ہے جواب کیا ہے تعلیم قرآن ایمان مسلم ہے اس کے لیے کسی خاص آیت و حدیث کی کیا حاجت وہ کیونکہ سوال والے لکھا ہے کہ حضور قرآن حدیث نال ثبوت دیو کہ انگلش ستوں کے تھلو قرآن لکھن جائز ہے کہ نہیں فرمایا و قرآن کی تعلیم ہر مومن مومنٹ دے تو آیت لبر کی لڑ کہڑی ہے <laughs> اور و بے تعیم میں بڑا دخل عرف کو ہے بڑا دخل تعظیم تے بے تعویمی عرف نی کہ عوام الناس دے جیڑا کم عزت کا سمجھا جائے گا عزت ہی سمجھا جائے گا جیڑی شاید جل جیڑا فیل بے تعظیم سمجھا جائے گا اس کو تعیم ہی سمجھا جانا ہے ناس دہا کی نگاہ رکھنا کسی شہ نو تھلے رکھنا کسی شہ نو نگاہ جائے گی دی تھی سمجھی جائے گی تھلے والے لہذا ہر وومنٹ سمجھ دے کہ قرآن جا معاملہ جائز نہیں کہ کوئی زبان اٹھے ہوگا کہ قرآن تھلے نا نا قرآن اتنے ہوئے ہر شاید تھلے ہوئے ہر مومنٹ کا چاندہ ہے اگے کی لکھ لکھدین فرمایا انگریزی چینی جاپانی جرمنی لاطینی جو زبان غیر اسلامی ہو یہ دا مطلب ہے ہر زبان اسلامی نہیں یہ سب غیر اسلامی جسے اسلام نے فارسی اور اردو کی طرح اپنا خادم نہ کر لیا کیا مطلب اردو تے فارسی وہ زبان ہے جس زبان نو اسلام اپنی خدمت آستے پسند کی کیوں بھائی؟ اللہ نے ولی جو وہی زبان بول دے رہے ہیں کلام لکھتے رہ اپ کتاباں لکھتے رہیں ان زبانوں کے علاوہ جس کی وہ زبان نہ ہو اسے بلا ضرورت اس میں کلام نہ چاہیے توجہ نہیں کرتا جی بھی زبان نہیں چینی انگریزی جپانی لاتینی وغیرہ وغیرہ اسلام نے جنہ زبانوں نو اپنی خدمت آستے پسند کیتا ہے اردو فارسی اینا تو علاوہ باقی زبان جی بندے کی اپنی نہیں ضرورت تو بغیر اس زبان کلام کیوں اگے لکھ سنو امی المومن فاروق عالم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہوں کمور تانتلا ال جمرواہ البحقی اجمی لوگوں کی زبانیں بولنے سے بچو امام بحقی نے اس کو روایت کیا عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مستدرک کیونکہ یہ چیز یعنی بلا حاجت زبان گفتگو کرنی منافقت پیدا کر دیتی ہے وہ شوقیہ وہ منافقہ تو اعلیٰ حضرت حدیث کی روشنی منافق ہے تو جو پیا ون ون پی ہنڈرڈ انگلش دان بیٹھے نے؟ <سسنح> کیڑی حاجت پی <سسنح> کیڑی ضرورت سامنے حضرت <سسنح> فرماتے ہیں ایسی زبانوں میں گفتگو کرنا بلا ضرورت شریر منافقت پیدا کرتی <سنح> پیدا کر دی میں آخا گا ایمان کرامت صلی اللہ جہ منافق دے گئے بڑے دنیا بنی پئی دنیا منافق سامنے دیکھ ل سب دے دین سکار مخالف بن گئے سامنے آئی پی سمجھ آئے کوئی نا اچھا جیڑی جی اس فتح رضویہ دی تخریج کیتی ہے حدیشوں دے حوالے تھلے لکھے نے جامع نظامیا آ جن میں گلمانی آدھا تو انہوں نے گسا لگتا انہاں نے حضرت عمر بن خطاب نے جڑا فرمایا اجمی لوگوں کی زبانیں بولنے سے بچو اس روایت دا حوالہ مصنف عبد ال باب سلاد فی بیاہت حدیث نمبر چار سو یارہ المکتب الاسلامی بیروت جلد ایک صفحہ نمبر چار سو یارہ امام بریلوی نے حوالہ بحتی کا دتا سونے تے تہاگا اپنے رگڑے ہو چڑھایا ہے کہ ایک حدیث کی کتاب حوالہ نال چلایا ہے۔ چلو اللہ مدد کرنے آئے ساری تو اوی ہوں مڑ مکالف تو مکالا انہیں ہاتھ چار پھر کمبرتا نقل آج اپنے آپ کو اجمی بولیوں اجمی لوگ بولیاں تو بچایا جے یہ کون فرما سن سونا عمر بن خطاب آ حضرت کا ستوا جملہ لکا بیٹھا وے حضرت امر نہ کھے لے گا کیوں بھائی پر بابا جن نفس ہے عمر کی گل اندر نگاہ کی ہاں جب نفس بندے چڑھا نا سور بن ہے عمر کی گل وہ اگے کی پر ساڈا ایمان ہے میرے نبی صحابی دا ہر فرمان سڈے اکان نور ہے سمجھ لگی جدید دور لفظ بول کے نبی صبح ہٹنا نہیں گوارا کرتے جڑی سونے نبی یار کی ہونی وہ سانوی پسند ہے سمجھ آ رہی نے کوئی نہ میں کنا چاگا کھٹنا جی کہ پھر مفتی پنج کی سو رل رل کے تے اگے تے اگے رکھ توڑ سوال پھر توڑن توڑن دا مطلب یہ کہ وہ یہ کرن کرشتی غلط بولے آلہ حضرت نہیں لکھیا میں مجرم ٹھیک ہے نا جے جی آلہ حضرت دی صحیح گل میں سنا رہا تو انہوں نے بھی صحیح ثابت ہو جائے تو غالم یہ آخانگا مرو توبہ کر لو چنے رہو گے جی گل پیچھو کلمہ پڑھ لے تو ساری گلا پیچھے پڑھ لوگ نہ قرآن کا اس سے ملانا کہ ضام شران و عقلن و جان ست لہٰذا ماحول شری موت کا تفسیر میں بعض ابیات بعض ابیات ہزل مزاق میں شیر قرآن کی تفصیل دا ملاون علماء پسند نہیں فرمایا انہاں فرمایا کیوں جب ادھر اللہ دا کلام ہوئے درو مذاق دا شور بچ لکھا کھڑا توجہ نہیں فرمائی سخت مزمو و معیوب و خلاف ادب جانا امام اللہ برہان الدین حیدر بن ہلوی ہلوی تلمید اللہ تفتادانی پھر فاضل شمس الدین اسبہانی اپنی تفسیر جامع بین ال والکشاف میں کشاف کے مہاسے لکھ کر فرماتے ہیں اگے انہوں نے لکھے ہیں نال آلہ حضرت ادب کی گل حوالے دے توری کہ نبی پاک سرکار دی مہر مبارک جہی تھی نا جہی آپ خت مبارک لکھوا کے مہر تے لاندے سن اس مہر شریف تے لکھا سی محمد الرسول اللہ کیا لکھا سی لکھا کس رنگ سی محمد الرسول اللہ پڑھنے محمد پہلے رسول بعد اللہ اس تو بعد لفظ مبارک لیکن نبی سنا کس طرح مہر مرک لکھوایا سی اللہ است رسول لفظ اس تھلے محمد لفظ اسلے آ نقشہ ویسے اجکل یہ نقشہ موٹا جا گول جا محمد رسول اللہ گول جا آم مسجد بھی چھپ کے لگیا کھڑا ہو پڑھ لو اللہ پہلا رسول بعد چحمد تھلے اس طرح دی آکا نام دی مہر تھی کیا مطلب دھامے محمد لفظ, رسول لفظ اللہ اس بعد پر سونے نبی ادب ہے اللہ دا مقام لہذا اللہ دا لفظ ہوئے. پھر رسول صفاتی نام او بعد چ پھر محمد سرکار دا ذاتی نام یہ اس تو بھی بعد چ ہو ہوں میں باقی ف... اس کو بعد ایک ہوئے گل سنانا آلہ حضرت فتاویا پوری تفصیل تحقیق تشریف فرمائی علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے اندیاں حدیث جنہ علم فرد آیا علم فرد دا حکم آیا آلہ حضرت نے تفصیل وضاحت نال بیان فرمایا ہے بلخصوص فتاوا رضویہ جلد نمبر تئی اندر کہ او علم کہڑا ہے جڑا فر نے ہر مرد مسلمان ہر عورت مسلمان تے تر ہے او کہڑا علم ہے آپ نے پوری وضاحت نال ہے او علم دین دا او حصہ ہے علم دین دا او حصہ ہے بندہ جس محتاج ہے ہے اس علاوہ دوسرے او علم جہان حدیث نمجھے امداد دیں گے جتنی حدیث علم دی فضیلت دیا آئی ہیں سلاب تیاضر دیا آئی ہیں اگر کوئی بندہ او علم پڑھے خالی مقصد وہ نہ ہوئے، اصل مقصد قرآن حدیث کی خدمت پھر حدیث بھی پورے پڑھے حاصل کرے اونو فضیلت سواب والے مبارکہ وہ بھی اپنے اندر شامل کر لے پھر تو وہ بندہ اجرو سواب پاگا فضیلت حاصل ہوسی لیکن آپ نے ولاحت نال فرمائیے کہ کوئی زبان دوسری توجہ کوئی زبان دوسری دوسرے وہ فن جہے قرآن حدیث کوئی محاورت نہیں دندے جی میں انگلش رکھی تو باقی دے فن آپ نے فرمایا وہ نہ فرضیت داخل نے نہ فضیلت والی حدیث داخل نے انہوں داخل کربیس خباس کا کردہ سر سید نیچری سی نیچری بالکے پیر سی نیچری اس فرقے کو آخ لو جا جہان خدا نال نہیں نیچر تے طبیعت نال پہ چل رہے رب نال نہیں پہ چلتا ہزی تبیاں موج ل نمے وہ ہندو نے بینے نیچری اس نیچر فرقے دا موڈو سر سور سی جنولہ حضرت فتو چیڑے آخر ہے فرما نے حدیسان سکول والے پاسے لو نیچری خدیساں دا کام آلہ حضرت دا فتوا سونا تمستیاں دا رگڑا نکل جاوے فتح وارا مین بے رج ند فتوا ترکی دا چھپیا تمام مکے تے مدینے دے اس وقت دے شافعی حنبلی مالکی حنفی ہنفی دے مشاخ دستخت تکریر نال تصدیق تے تحسین دے بیانات قلم بند ہوئے کھڑے سارے در سارے آخر ہر کسے عالم تے شیخ دے دست خط بیان موجود آپ نے فتوی لکھے سن موہرا انہوں لائی سن فتو دی کتاب ہے جا سہ دسدے میں ذکر کیا میں کدی نہیں دیکھی मैं जी जे तू नहीं वेखी मेरे को शक पै गया बु होर नहीं चिश्ती आप ही होना जेड़ी मेरे कोल कोई नहीं मैं मुनाजर बनया फिर ना। मैं वेखी भी नहीं मैं क्या तू वेख्या बने वही तू कि तू प्रोफैसर है तेन की पता फतवा होता है صحیح دس میرے سامنے ادا سفا پڑ پھر پڑتا اور سنو یا شوکا پڑھے گا یا سی دا یہ دونوں میں آخنا تسا کلے پڑھنے تو میں دجے نوارت پڑھانے چنداد نہیں کرن دینی گلا تک <laughs> اربی تنوع کلے میرے اگے پڑھنی پڑنی ہے کہ میں ایک ایک ستاری چورے چلنے دیا تو موڑ آ کے اللہ ہوں فضل لیں توجہ نال بولو سبحان اللہ اور بڑا نہیں اللہ سونے دے پاک فضل دے کر کرم میں نگاہ رکھ کے پہ گل کرنا اور شوقے دے تقریباً نا. تقریر پنجی پھڑے نا دے. اور چٹے ننگے غلط بول ہے سلسلہ کا لفظ بولتا ہے سلسلہ میں کہوں تین سلسل بول لگی میرے کو لغت دیاں وہ کتابیں جہیا وہ سویخی بھی نہ ہو, ہو. ہو اللہ دے فضل لا ہاں قرآن دیا آخری دو سورتان قرآن مجید دیا آخری دو جاندے وادی لیر وہ بھی میں لکھ لیا ہے باقی چڈو یہ تو دروی سی آتا درو شری پڑھتا نا تو سل تعالیٰ فلم سل تعالیٰ فلم آخیا مرے صلاح تعالیٰ اللہ تعالی, اللہ تعالی دا نام تو سدھا لا اور کی پتا کی بننا کی احساس نہیں جہاں <تضح> شرط رکھی کلا جہاں شرط میں لکھاوا گا دساگا بھی شرطاں کی نے وہاں شرطا تفتگو کرنی ہے میں بھی شرط لکھوا ہاں وہ شرط میں لکھواوا گا کہ پہلے نمبر تکست سارے حامی کی شکست ہو سک لکھو تے دوسرے نمبر تے جدو شکست کھاؤ گے جے مدرسہ میں بند کیا اپنے سارے مدرسے اوے بند کرنے پڑ گے <تصفح> <تصفح> <تصفح> تیسرے نمبر تے تیسرے نمبر تے جدو تسان شکست کقریر میں کرنا تہوی کر پہلے دیا چھٹیاں اور توانو قوم اگے ایلان کرنا پڑنا ہے اچھا امے سال مکالا ملے قوم نرد نگے بازی کی تھی لانت بوٹے سے ملے سان چی تو حقیقت بھی خبر ہوئی ہے لوگوں سے پہلے اپنے آپ دی ساری زندگی تو تعبا کر نوے مسلمان ہونے آپ یہ شرط لکھنیا پی گیا فقیرت ملازرے واسطے ہاضرو سی ورنا ایویں پچ دے سے کچ چشتی نو نا نہیں تکبیر خالی ان سمجھو سارے مکے مدینے دے تمام اس وقت امام آلما الخام شرون پچیس فتوا انشد منشد منہ ان لا قل تا کر ربنی آیا تلہلی لا یلائے وحديث اطلم العلم ولو كان بالصين لا يختصق بعلوم الدين والمشركين وتعلم اللسان, اللسان الانكليزية وغيره وإلا لما كان الذكر الصين معنى فإن لم تكن ثمة وإلا ما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم استعلم لسان الصين اے سوال ہے کہ کسی گانے والے نے ان میں سے گانا گایا کسے راگ اللہ پیا کہ قر رب زدنی علما فرما دیجئے اے میرے پروردگار میرے علم کو بڑھا دے اے آیت اور آیت کل ہلستی ول یامون فرما دیجئے اے محبوب کیا برابر ہیں علم حاصل کرو تلاش کرو اگرچہ چین میں ہو ویسے یہ ترجمہ عام جڑا ہے وہ میں سنانا پیا ورنہ حدیث مبارک دے صحیح قانونی ترجمے دے مطابق یہ آخنا پڑنا ہے کیونکہ الاریف کا ہوں آخنا پینا خاص علم حاصل کرو چاہے چیر الگ خاص بنتا ہے الم ال خاص علم بنتا ہے چاہے چیر میں خاص علم الگ خاص بنتا ہے ال علم خاص علم بنتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ آیات حدیثاں نہیں خاص دین کے علم کے نام بلکہ شامل نے مسلمان مسلمانوں کے علموں نصارا دے علما نو انگریزاں دے گل مشرکیناں مشرکان دے علما اور زبان انگریزی وغیرہ دے سکھن نو سب نو اے تے آیا شامل ہیں ورنہ چین دے لفظ دے ذکر کرنے دا معنی فرق ہی ہوے گا عربی اُتے ہے سی نبی پاک ای مراد لیا ہے اعلی حضرت سوال دا جواب کیویں دیندے ہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں اعلی تفسیر القرآن العظیم سکیم استرا نبیم اللہ تو تسلیم آپ فرم دی اے تفسیر کرنی اے اپنی بیمار سوچ دال قرآن نو بدلنے فرمائی راہ سکیم بیمار تے موزی بھاری سوچ والے اپنی سوچ قرآن دانا دا نے آ سوچنا نبی اے عظیم دے افترا کے بہتان بنی آؤن یہ فتوی کدھر گئے بابا نظر <شريعہ> فرمایا تن خبیث نیچری ہوج نہیں ماری دی کسی بھی وکیت چی نکلے آلہ حضرت نا فرماند لگ سر سور دی بھی ہوج اے یہاں سورا دے وکیت چی کے تباہ با کر کے حدیث قرآن بدلی آ گئی فرمایا نہیں مانا وہی ہے نا ان حدیث اور آیات کا جو ہم نے اپنے فتوا رضویہ میں بیان کیا ہے توجہ نال بول ذرا ڈٹ کے سبحان اللہ اس دا مطلب یہ نکلے جب اے آیات لکھیاں ویخے سکولوں سے چو سوڑے کرو جا جانا بڑے لہذا انگلش فران فلاچری خلی قرآن دے معنی تفسیر غلط کی نبی پاک تے بیان بیان انج کر کے تے جھوٹ سے تے, تے بہتان بنی خلے نبی بہتان بننے والے جھوٹ بولنے والے کا ٹھیکانا جہنم ہے سونے نبی نے فرمائے من کا لا لمبل بہا مکا بہو ملنا جڑا بندہ جان بوجھ کے میں محمد کے جھوٹ بولے گا وہ ٹھکانا جہنم میں Allah, Allah, دے جلائے آیا تلاوے گا, تلاوے گا ٹھیکا, جناب نبی پاک سکار معلوم ہوا شوکا مراسی ہوگی پہ جب بردی ہوئیمان سورے نوائی ابھر آیا تین ادھر وہ نبی پاک دے بہتان بن کے آلہ دے سترے کے مطابق سیدے جہنم نو پڑ جاتے ہیں توجو نال بولو چلا اگے چلا ایک تحقیق سنو میری جو میں حضرت فتاویں تو اخذ کی تھی آلہ حضرت تزیم البرکت رحمت اللہ تعالی لے جو فتاویں لکھے نے نا اس انگریزی تعلیم زبان دے متعلق آپ جو کچھ اس وقت دا نصاب ہے سی سکل دا اس دا ذاتی مطالعہ نہیں کیتا مطالعے تو بغیر جو لوگ بیان کردے سن یا جو حالات آپ ویکھ ویخ سن باہر صرف اس تو فتوے لکھے نے جے آلہ حضرت نصابی کتاباں مطالعہ کر لیں دے پھر آپ دے فتوے ہور سخت ہونے سن کیونکہ آلہ حضرت ایک دن خود بھی سکول نہیں گئے تو نہ کسی سامنے نشاب لیا کے رکھا ہے اس دی دلیل آلہ حضرت فتوی کھڑا فتح وارج بھی رہا ہے رضویہ جلد نمبر چودہ کن جلد نمبر چودہ آپ کا رسالا مبارک النا فی آیت الممتحنہ سورت ممتاح دی آیت پاک دی تفسیر اس دے متعلق مباحث اٹھن آیا غلط فہمیاں دے ادالے آل حضرت نے اس مبارک رسالے کتابت بیان فرمائے گل سمجھ آئی کوئی نہ اچھا جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر چار سو اٹھارہ تو بعد یہ رسالہ شروع پہ ہوں تو پھر لگا پیا ہے بڑا متول مت بڑا زخیم رسالہ آپ کا اس رسالے دے اندر پہلا سوال مولوی ہاکم علی صاحب بی اے ہنفی نقشبندی مجددی پروفیسر سائنس اسلامیہ کالج لاہور اس وقت دا ان سوال ہے سوال کی لکھا گیا کہ حضرت جی یہ دسو بھائی اگریزا نال ایک موالات موالات جہاں من ہے دوستی دوسرا محملت جہاں معنی کام کاروبار کرنا ہونا نار. اے انہوں دے بارے دسو یہ غلط نے صحیح نے دوستی تو ہونا نار حرام ہرامے کیا معاملت بھی جائز ہے کہ حرام ہے اس وقت ایک تحریک اٹھی سی کے موالات دیوبندیاں دی طرفوں نہ رکھیا گیا سی کہ دوستی انگریزا نال نہ ہو کرایا گیا سی. کہ دی کوئی شایوی استعمال نہ ادرو نال ہند مخالفت ہندوستی دیوبندیاں نے دوستی دو بھی اج کہ مسجد ہندو ختریوں لیا کے دیوبندیاں نے تے تقریر کرائی ممبر تقریر کرائی انڈا دین اسلام دے مذہب قربان اس طرح دے پتہ نہیں کی کی کفر کرائے بکوائے ادھر اگریز نال کوئی دنیا کی شاری استعمال نہ کرو تے ان ترک ہوئے آفر مخالفت دوجا تھڈو دو مسیح لگا ظاہر یہ معاملہ سراسر غلط حضرت الحرت مل البرکت ملبرکت کو سوال لکھیا گیا نے فرمایا دوستی حرام میم معاملات جائیں آل آل ادھروں ادھر رگڑے پٹے بھی نال مخالفت دوستی ایک ہی چکر ہے سانو تے قرآن ہر کافر دی دوستی تو روک اچھا اے سوال کا جواب گیا یہ خلاصہ سمجھایا سمجھ آ گیا اے سوال کا جواب لاہور آ گیا ہن اس تو بعد پھر سوال لکھیا گیا چوہدری عزیز الرحمان صاحب بی سابق ہیڈ ماسٹر اسلامیہ ہائی سک لائل پور فیصلہ باد سوال اندر طرف لکھیا گیا سوال کی تھی سوال کہ حضرت جی تصا جواب لکھیا ہے نا اس جواب دے اندر حاکم علی نے سوال چنڈی ماری پوری تے وضاحت نہیں کی تھی. اس نے وضاحت نہیں کیتی اور جناب اندر سوال دے مطابق جواب تے دے چڈیا اگر ان کا سوال پورا ہوں دا جواب پورا دیں لہذا اصل سوال انجے جا میں لکھنا کہ دی اتھون دی حالت کی ہے جی انگریز کھولے ہوئے ہیں یا کھول کے دے رہے ہیں یا جنہ چمداد دے رہے نے میں okay. سوال پورا پہ لکھنا ہوں ہیڈ ماسٹر ہائی سک لالپور سوال پہ لکھتا ہے آلہ حدر جب پہ دے دیں سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ <تصفح> وہ سوال کی لکھ رہا ہے حالات حاضرہ حضور پر دو خوبی روشن ہے اور کچھ تھوڑے سے میں نے اوپر بیان کیے ہیں کیا ہے کہ مسلمانوں کا بھرتی ہو کر فوج میں مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے اور غلام بنانے کے لیے جانا اور دوسرے کل دوسرے کلرکوں کا ان کی امداد کے لیے عراق و عرب و شام وغیرہ میں ملازم گوا گورنمنٹ ہو کر جانا چاہ رہے ہیں یہ ہوں عزیزر رحمان بی ای پیلس میں ہیڈ ماسٹر سکول دا للپور دا کہ انگریزوں دی فوج بھرتی ہونا چاہے ہیں انگریز بھرتی کر کے کسے نہیں عرب بھیجن عراق بھیجن منشی اپنا بڑا کے منشی جائید ہے اگر جانا جائید نہیں تو پھر آپ جیسے بزرگ کیوں چپ چاپ بیٹھے ہیں کیوں نہیں ایسے فتوے شائع کرتے اور اظہار حق میں دنیاوی طاقت سے کیوں ڈرتے ہیں موجودہ وقت کھیت تان کر کفار سے تعلق رکھنے اور ان کی ایانت کرنے کا جواز ثابت کرنے کا نہیں ہے بلکہ سینہ سپر ہو کر بے خوف و خطر لوگوں کو سرات مستقیم بتانے کا ہے حضور نے جواب جو لکھا ہے کہ الاحاق اور اخد امداد جائز ہے اگر یعنی کہ مدرسے کا الحاق جائز اور امداد لینا جائز یہ لکھا ہے اگر کسی امر خلاف اسلام و مخالفت شریعت سے مشروط نہ ہو اعلی حضرت نے لکھیا سی حاکم علی دے جواب د کہ مدرسے کا الحاق یونیورسٹی توجہ مدرسے اور مدرسے واسطے امداد اگر کسے شرط نال مشروط نہ ہو جا جائد بننی ہے تو اس نے لکھیا ہے حضرت تسان اے لکھیا ہے کہ مشروط جائد ہے جائد بغیر شرطوں جائد نہیں علی جہاں گورنمنٹ جو امداد اسکولوں اور کالجوں کو دیتی ہے وہ خاص اغراض کو مد نظر رکھ کر دی جاتی ہے اور میرا خیال ہے کہ حضور کو سب حال روشن ہوگا لیکن اگر اس بارے میں ناواقفیت ہو تو میں عرض کرتا ہوں کہ اول تو امداد میں اس قسم کی شرط ضرور ہوتی ہے کہ کالج کا پرنسپل اور ایک, پروف ایک دو پروفیسر انگریز ہوں دوسرے مقررہ کورس پڑھائے جائیں امداد دن میں اکثر دیکھا گیا ہے ہیڈ ماسٹر اس وقت آخر کہ انہوں کورس جتنے ہیں ان کو جا کہ خلاف اسلام باتیں ہوتی ہیں وہ شیخ نبانی کے بیان اسی طرح سنایا سی کے بعد میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخان الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو انو شیخ نبانی کتاب چی سنایا تاجا وزنا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتاباں انگریز گستاخیاں لکھتے کراند جی تجاوز کر جانا نبی دی آزاد تک, تک گستاخیاں انہوں دی ہیں تیسرے دینی تعلیم لازمی نہیں یہ مطلب ہے ہیڈ ماسٹر گلیں بالکل صحیح پہ لکھنا کیوں اے اویلیبل اے بھاوے ویچ رہا سی پر گل صحیح پہ لکھنا کوئی پڑھے یا نہ پڑھے اختیاری ہے نا لیکن جہاں دینی تعلیم پڑھائی جائے خاص وقت سے دیادہ نہ دیا جائے یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے چار گھنٹے وقت ضرور خرچ ہو اگر چار گھنٹے سے کم ہوگا تو امداد نہیں ملے گی پھر جو استاد دینیات پڑھائے گا اس کو امداد نہیں دی جائے گی باقی اسلامیات والے نا اشر نہیں ہوں گا دین تو اتنے ہوں نہیں اسلامیات سوال لکھنا لفظ کا بولتا ہے होंद इस्लामियात के दो चार सूरत आयातान मसले जनरल विह सा इस्लामी हीरो बादशाह हाँ जनरल विह का ना, तो जाल उन्हें मस्जिद मकतब सकूल खोले सर ڈائی سو روپیہ تنخواہ رکھی ہال بھی چلتی پی جسج مکتم سکول تنخواہ چلو <تصفح> شکر یہ گل پرانی نہیں مطلب ہو مقابلہ بھی کمی دل میں کیوں بیان کی این تھم جی کے اوسڑے ایسی ہون بھی اچھا پھر فلاں فلاں مضمون ضرور طالب علم کو لینے چاہیے ورنہ امتحان میں شامل نہیں ہو سکتا پھر ڈرل ڈرل ڈرل شو ڈرل شو جان دو ڈرل شو کہڑا ہے کوئی کو ڈرل شو ہے ڈرل وغیرہ اور کھیلوں کی طرف دیکھو جن میں ہر ایک طالب علم کو حصہ لینا ضروری ہوتا ہے آج کل جو ڈرل سکھائی جا رہی ہے اس میں عجیب مخرب اخلاق باتیں کی جا رہی ہیں امداد لینے اور الہا کے یونیورسٹی سے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہی ڈرل تمام سکولوں میں کرائی جائے کھیلوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ عجب بے پردہ لباس پہنایا جاتا ہے فٹ بال اور ہاکی میں جو نکر پہنے جاتے ہیں وہ ٹخلوں سے اوپر تک ننگا رکھتے ہیں غر کیا ار کروں اسی الہا کو امداد کی خاطر اچھا اس ویل کا ماسٹر برداشت نہیں پیا اے سوال لکھا آلہ حضرت نویں کہ سرکار ہوں ترنا بھی کچھیا چن تو ایمان لال دس آلہ حضرت کا فتوا کی آنا سی اچھا غر کیا عرض کروں اسی احاطہ امداد کی خاطر معلمین و متعلمین کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن شریف و دینیات کا جو گھنٹا رکھا ہوا ہے اس میں بھی انگریزی ہی کا سبق یاد کرو کرا دوں کیونکہ انسپکٹر نے انگریزی تو سننی ہے قرآن شریف تو نہیں سننا ہے جماعتوں میں جو ترقی دی جاتی ہے اس میں بھی اسی بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ انگریزی لڑکا جانتا ہے یا نہیں قرآن شریف کا ناظرہ بھی نہ پڑھ سکتا ایک حرف نہ جانتا ہوں لیکن سے اور بھی اے پاس کرتا چلا جائے گا بلکہ آؤ درویش بیٹھا جامعہ نظام ہی آبا پوچھو جا جی ملوڈیا کے مدرسے کا ہونے والا لکھا ہو نمبر جنے ہودیس دے نمبر جنے دے نمبر جنوبی ہوگا انگلش دے نمبر تھوڑے نے تو, تو سارے فول اٹھو پتر اٹھو مدرسا آپ چڑ دتا چشتی کی تقریر سن دیا تمتیال احمد کتوں کے رن والے ہو نہوال نہ نظامی پردوسوں میرا تقریر سنیا جو اتے سنیا اوتے ویخیا شوکا اسے مدرسے لبیا حوصلہ کر پتر چشتی ان جڑا بیٹھے جو اگو جڑا جمنی ناجری ملوڈیا ہاتھ اٹھ جے جنگ اگریزی ملوڈیا سورا نے آخر سی جا انگلش پاس کرنے واسطے ہلال ہے حرام بھامیں قرآن پڑھے بھا امام غزالی جی کا آلم ہوے بامیں حضرت بلال ہوے پہلو دے بلال انگلش آدھی ہے ٹھیک آ حضرت بلال لا کے بوتے کے ٹھوک دے کترا تیر پیو کی جنت ہے رب سونے کی جنت ہے رب سونے کی جنت میں انگلش نال کی تکے لاکھ دیوانت بھیجو تھوک دے حساب اگریزی <mullach> <designed> دی طرف منا دیا کرمنیا کرمان پہلے پیو ماں کی منجی کے تھلے ڈنگوڑا مدر نپاں گا تر اللہ سنے فضل لال میں چتیاں کا پانی نہیں پیتا جے چیشتی دے سامنے کوئی آ کے ہر جائے میں چشتیاں چیشتیاں تو ہویا ہاں تینوں کی پتا نہ چیز کی کنڈ میرے لیے آلہ حضرت بریلی کا ہاتھ کسم خدا بھی کر کے او نی لگا پھر دکھنا ہاتھ نہ ہوں کتوں بچتا میرے ایک شہر کا ہاتھ سارے ولیا کا ہاتھ ہے خدا بھی کرکے جو نال بول سبحان اللہ سجڑا سد کے جاوا حضرت امام اہل سنت ہوں اگوں جب جب لکھے جواب لکھ دوں آلہ حضرت برل سرکار مدارش مدارس کے اقسام اور ان میں امداد لینے کے احکام بیان کردہ نمبر ایک پہ لکھ رہے ہیں دس محرم تیرہ سو انتیس ہجری جی کو بنارس کچی باغ سے یہ سوال آیا مدرسہ اسلامیہ جس میں پچیس سال سے گورنمنٹ سے امداد ماہ ایک روپیہ مقرر ہیں جس میں قوت فکا و احادیث و قرآن کی تعلیم ہوتی ہے ممبران نے خلافت کمیٹی نے تجویز کیا کہ امداد نہ لینا چاہیے بس استعار ہے کہ یہ امداد لینا غیر ہے یا نہیں مگر صحاظہ میں سوا تعلیم دینیات کے ایک حرف کسی غیر ملت و غیر زبان کی تعلیم نہیں ہوتی فقط اے سوال <تصفح> <تصفح> آلہ حضرت مسٹر عزیز الرحمان بی اے جواب لکھ دیں انہیں سوال کا جواب دیں گے آخ میرا میرے تین سوال کی جواب ایویں دے چاہ میں آخر سن میں میرے کو بنارس تو سوال آیا اس کچی باغ وجی کچی باغ محلہ ہے کہ مدرسہ اسلامی عربی آخر ہے انگریز ومد آج اگریز ومداد آتی ہے مہار ایک سو روپیہ صرف تین بھی تعلیم ہے ہو کوئی تعلیم ہے ہی نہیں ایک ہر بھی کسی تعلیم کا نہیں رکھا گیا کیا یہ جی تعلیم لینا اس مدرسے کی اس مدر سے اندر امداد لینی جائے لے کے نہیں آ فرم دینا ہوں ج سلال سن میں جب دے سکتا ہاں جائیں کیونکہ میں ویٹھا اتنے لکھا کھلا کوئی حرفی دو تعلیم کا نہیں پر پھر بھی میں پہل کرنا وا میں جب دوں گھر پھر بھی شرط لکھی ہے جاب فرماتے ہیں اس کا جواب متلک جواز ہوتا میں آ بالکل جائب کوئی شرط نہیں امداد لینی مگر پھر بھی احتیاطن شکل شرط میں دیا گیا کہ جبکہ وہ مدرسہ صرف تینیات کا ہے اور امداد کی بنا پر انگریزی وغیرہ اس میں داخل نہ کی گئی فرمایا امداد آتی ہے جیڑی حقوق گورنمنٹ طرف طرفوں جی اس اندر اس امداد یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ انگریزی وڑھاؤ کوئی شرط بھی گورنمنٹ انگریزا نہیں لائی تو اس کے لینے میں شرحان کوئی حرج نہیں تعلیم دینیات کو جو مدد پہنچتی تھی اس کا بند کرنا محل بے وجہ ہے شرط لا کے پھر لکھا کہ جیڑا انی شرط لا کے ہاں جی کیا لکھتا ہے کہ انگریزی دی شرط جی لگی ہے تو امداد لا ہر میں شرط لائی ہے لا کے آپ امداد ہرا لکھنا ہے کہ میں بغیر احتیاط مسئلہ لکھ چڑنا وا توجہ نہیں ہے فرمائی دسونا ملوڈیا کا کی بن گئی اگریز یہودی بل واسطہ یا بلا واسطہ شرط رکھالیا پاکستان یا مطالعہ کفرے لیت رکھو رنڈیاں نچا نچا والی نوٹر نکل والی انگریشا یہودی والی ساری تعلیم میں رکھو ہر شرط قبول کرن سور قبول کر کے پھر امداد لینا آلہ حضرت بریلی فتو متابک شوقیا سیدو فلانے دمکانیا سرفراد گیا میرے دسو اور کس زمرے میں آؤ جے اگر آلہ حضرت کا فتو جمتا میں سر مٹا چلا گیا جی انگریزی تعلیم ہے تے جائے آلہ حضرت دے نزدیک آپ فرمان جے شرط اگریز لوگ بھی رکھو تو رکھ لو ان جے کرجے آپ فرما نے جے شرط لگے گی امداد ہے اچھا جس شرط دی وجہ امداد حرام ہو سی خود شرط جائز ہو مرے بول تو گلان فتنے والا گرد ہوڈے اور سمجھاوا تین سوکھے کر کے تین ہو چاہیے اتنے کہا بندہ جی گل سمجھ نہیں پی آتی جی فتوا لکھیا کھڑا توج دے مفت خورے بٹھا لے سر ہے مہاراج نہیں لگے کیا بولی اڈے اوکھے فتوی لکھے کھڑے ہاں آپ دی اردو فتوی ایڈے اور اربی کا کی ہے شروع اربی کا کی حال گا توجہ بولو اچھا اگے پھر فرماندے بائیس سفر تیرہ سو انتیس کو تیرہ سو انتالیس کو کراچی سبز بازار سے یہ سوال آیا ایک ایسے صوبے میں جس کی قریباً پچاسی فیصدی آبادی اسلامی کاشتکاروں کاشت پر مشتمل ہے جس کے سالانہ محاصل کا ایک حصہ تعلیمی امداد کے ذیل وصول کر کے حصہ رسدی مدارس مروجہ امدادیہ کو تقسیم کیا جاتا ہے اس سے استفادہ جائز ہے یا ناجائز ہے خصوصاً ایسے مدارس کے لیے جو کامل اسلامی اہتمام کے ماتحت جاری ہیں جن کی دینی تعلیم پر ارباب حکومت کسی نہد طریقے پر مترد نہیں ہوتے اور جن کی نصاب تعلیم کا سرکاری حصہ مروجہ تعلیم بھی خفیف سے خفیف شائبہ موانے شریعہ سے چسن و کلن چزان و کلن پاک ہے فقط اس کے بارے میں میں دا جواب یہ لکھیا تھی جو مدارس ہر طرح سے خالص اسلامی ہوں پر میں ڈبا ہوں ڈبا ڈبدتا جان ہاتھ مارد مت کسے پاس ہوں پائے ڈبے نے ڈوب چلے جانے والی آندے نے مگر مفتی سر تھی پہ کرنا استاد اچھا سیلوی صاحب دا استاد یہ وہ ماسا بھی نہیں قسم خدا دی شوقے وغیرہ ست وغیرہ دوجے تیجے یہ ماسے بھی نہیں ہوتے چیز تقریر کی کمالیہ ماوا شاہ بران ہزار بندے اس گل لو جی گل دور دیں کیوں جی ہوئی اٹھ اٹھ اشرف سیلری صاحب کا خطاب میرے بال سی میرا اس تو پہلو سی میں سکول پنجیا نو پنجیا کتابیں چار دے اشرف سیلری کا سامنے کرنا تھا، کیوں ہزار جی سر کے بیٹھے رہے سن شکر علم. اچھا ایمان دسو تیسر ایمان دسیا جقریر کی میرے خلاف لفظ بولیا بری پیشہ <تصفيق> بش الحمد الحمدللہ اشرف صاحب کیا صاحب آخر دا مدلل خطاب چیشتی کر گیا میں اوے دا نہیں کر سب اے پاکستان دا وڈا مناظر ہے اشرف شالوی صاحب اے اے بھی نہیں اے شوکے وغیرہ اندر شکردا میں نہیں بہ سکتے میں جاننا اس بندے کی ذہانت نتانت نو قسم خدا بھی کر کے آنا حق نواز جھنگوی سپاہی صابہ سپاہی صابہ خون خرابا دا جہاں سربراہ سی پہلا بانی حق نواز جنگوی جان والا سات گھنٹے مناظرے تشرف سالوی صاحب رہے چوچے آؤ سلا کرو تھی آؤ تو سی مچرخانے ڈاکٹران اوے نہ باہر جتوں آفرمت اس کا جواب یہ دیا گیا جو مدارس ہر طرح سے خالص اسلامی ہوں اور ان میں وہابیت نیچریت وغیرہ کا دخل نہ ہو سکول دیا کتابان کے اندر وہابیت دے پوپوں کے نام لکھے کھڑے رہے کوئی المتعلیم کھوڑ کوئی مطالعہ پاکستان کھوڑ اگر کافم نانوی شبلی روبانی الطاف حالی ڈپٹی نویم سارے خنویر اگر نہ ہو بڑھاؤ دے سیچریاں کا پیر وڈا خنویر ہر سور وہ فوٹو ہر کتاب میں اتوی اعلیٰ زل فرماندے آئے ان میں وہاں بھیت نیچریت وغیرہ ہم آ دخل نہ ہو ان کا جاری رکھنا موج بجر عویم ہے ایسے مدارس کے لیے گورنمنٹ اگر اپنے پاس امداد کرتی لے جائز تھا سب کے وہ امداد بھی ریایا ہی کے مال سے ہے پھر نجائز کیوں ہوئے مال ہی خاڈا مدرسہ بھی خاڈا حکومت ڈاکو تو لٹے رہے تو جو فرمائی ندوہ کو بھی گورنمنٹ سے امداد ملتی تھی اور جہاں تک میرا خیال ہے اس پر ایسے قیود نہ تھے جو آپ نے ذکر کیے اور ضرور کچھ مدارس جو دی ہیں جن پر امداد امور خلاف شرع سے مقیب یا ان کی طرف منجر ہو وہ بلا شبہ ناجائز ہے جی شریعت کسی کم خلاف شرط نال مشروط ہوئے یا اس تک کھچ کے ل جائے بہن شرط نہ بھی لا پر کسی نہ کسی طریقے ٹر جائیں بندے اس پاس نرمایا ہو نہ آجائز ہایا گرچ سب کی اس کی خبر کہ کھیل میں بے بےستری یا خلاف حیا مقرر بے اخلاق باتوں کی شرط ہو کہ کھیل دیا بے بےستری پینٹ ہول کھیلنے اندر کوئی حیا اخلاق دے خلاف کم کوئی رن میں چون کوئی کھیل ہوں گا جیسے نماز جانبی ہوئے کوئی حرام کوئی کھیل اندر ہوئے فرمایا حضرت نے حضرت، خصوصاً وہ صورت جو آپ نے بیان کی کہ نصاب میں وہ کتابیں مقرر ہوں جن میں خلاف اسلام باتیں ہیں اچتا کے معذ اللہ توہین شان رسالت اس میں حرمت در کنار کو فر نق وقت ہے اتوں دو مسئلے معلوم ہوئے ایک مسئلہ یہ لگا کہ آلہ حضرت نشاب تے نگاہ تو نہیں فرمائی تاں فرماندے نے ایک لکھی آئی تو ہیڈ ماسٹر سی وچ رہا وہ آدھا بچے ہے آلہ حضرت فرما جلا ہے وہ پھر حرام کا ختمہ کی دانا پھر چاہ میں پہلی تو لے کے تو ان پی ایچ ڈی تک ہر کتاب اردو مطالعہ پاکستان علم تعلیم انگلش سائنس ان میں کفر ثابت نہ کرانے فیر ہوں پہلی تو لے کے توڑ پی ایچ ڈی تک پہلی تو کوئی پہلی دی اس وقت کا نصاب تحلہ تے خدا بال یار نہیں لکھائی تک وہ پہلی دی کتاب لیا اردو دی پہلی چھٹ چھ پہلی نہ لیا پاڑا لیا پاڑا لیا وی. پہاڑا لیاؤ جی میں پہاڑے لوگ نبی پاک دی مخالفت نہ وکھاوا میرا زبان نہ تے ایمان نہ لوے گل کھے ہو سکتی ہر پہاڑے لوگ فوٹو اڑسن گشتیاں گشتیا دیا دونوں ہاتھان چاہ چنا کی کر رہے اڑسن نالوجے سے بیٹھے سن یہ حیات حیات کے خلاف جناب چیٹی دعوت ہے جنادی چیٹی دعوت اور ادھر تسلیر نبی پاک نے حرام آخی اس سوکے کی زبانی جی ہن تقریر کی بھی کیسے اندر پی ہے میرے کو اندر سکھ تصویر حرام ہونے حدیث تلا تواتر لفی نہیں تو تواتر مانوی منوی سوارت ہے تواتر مانوی یعنی بے شمار حدیثہ گئی ان حیثہ گئی جنہ تو یقین ہو جا کہ تصویر حرام ہے ہرو میں ان پر ہے چوکیا وہ کافی ملانا سر بچ آخر کی ہے بہرحال تصویر سے بچہ جائے میں کہا بائیمانا وہ حدیثاں جے جی حدیث خلاف بے شمار تے عذاب سخت دسے گئے لفظ بولی دین بچہ جائے مز. کیا مطلب اس کا ہوتا ہے بچنا چاہیے یہ کر لو تو کوئی حرج تو اس بےمان کی سمجھا میرے لفظ نپن والا کوئی نہیں بائیمان تمام کہ امام ہریشا حدی شرح لکھن والا امام او لکھن تصویر اشد حرام حرام اشد حرام کبیرہ گنا کرنے والا عذاب کا مستحق او یہ جو سخت لفظ بولن تو کیا نہ بہرحال بچا جائے کیوں آپ جو بچا ہے پتا ہے بھائی جی دادی بڑوں نے یہ بےمان سارے فوٹو والے نے لہذا یہاں بچاوا تو لوگوں اکھا بچا جائے تو پی لا اپنی ماں دی پکی چائے یہ پیو ماں نہیں چاہ پکی سمجھی آئی مستفا بھی حدیث بدلی آنا ہم یہ نہیں کہتے کہ تصویر سے بچا جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ تصویر سے بچنا فلد ہے بنوانا کبیلا گناہ ہے جہنم کا بالن برن ان لفظ بول جدیث ہے چاول توجہ نہیں فرمانی حدیث ہے چاول ان میں نشنا سے آداب مل کیاما کیا کے روز جن لوگوں کو سخت ترین عذاب ہوگا ماہدی سخت لابدا ہے تو آ بچہ کیا کوئی سمجھ لگی ہے کوئی نہ معلوم ہویا آلہ حضرت نے نشاب کا مطالعہ لفظ پہ دس دن وال بلا ہے تعالا مولوی حاکم علی صاحب کی تحریر میں کوئی تفصیل نہ تھی سد کے جی یا تو فرمایا میں جاب تفصیل تو بغیر لکھا سوال اس نے تفصیل نہیں کی جی ہر تفصیل کی تو میرا فصلہ بھی ٹوکیا پیا ٹھیک ہے لہذا یہ جواب دینا ضرور ہوا وہ الہاق کو آخر امداد اگر نہ کسی امر خلاف اسلام یہ فتوا تھے میں تا دھی ہاکملی کیونکہ اس تفصیل نہیں کی لکھا الہاق کو اخب امداد اگر نہ کسی امر خلاف اسلام اور مخالفت شریعت سے مشروط نہ اس کی طرف منجر تو اس کے جواب میں کلام نہیں ورنہ ضرور نہ جائز بحرام ہوگا پھر بھی اعلی حضرت اپنی گنڈی رکھی لئی <تصفح> مولیا ہاکی والے پاس بھی آپنی آخر بھائی مفتی سی پورا ہاں جس مرد خدا نے تیرہ سال کی عمر لکھیا لکھا کنے سال تیرہ چودہ سال دی عمر چ جس عمر چوکا نک بھی نہ سرک پتنا ہودہ سال دی عمر کے اندر شوکے لٹوئی دھونا پتا نہیں ہو رہا آ لگتا دو سال فتوا لکھا سی میں پوچھنا وا بلانا اصل جلد چھپائیاں جمعے آلہ حادضو نہیں پورا ہو سکتا میں ہالے دو جلد کھولیاں تین تین ہالے باقی جلد پیاں میرا لگی پہ ویخو اتنے میں لکھی بیٹھا سارا کچھ ویکو کنیا نشانیاں ہاں سفے کھول کھول فتوے سنا سنا ولاحت کر کے یہ کھے ہو سکتا ہے میرا آلہ حضرت بریلوی ہو جائے یہ حق جیڑی تعلیم دا منصوبہ یہودی کا ہوتوں پورا کرے ہو سکتا ہے سمجھ آئی کوئی نہ کہ حکومت کی طرف سے یہ حرام کام کیا جا رہا ہے اس تو مجھے حکومت عوام نہیں عوام کو پیسہ استعمال کرنا اس ملک میں رہنے کے لیے نمبر ایک یہ ای تصویر ادھوری ہے کہ پوری بولو تس ادھوری تصویر جہی ہے اگر اس دن اندر کوئی دوسری کباہت بے حیائی رن کی وغیرہ کی نہ ہوئے تو کیا اس رکھنا رکھنا ایک بنانا ایک کے رکھنا یہ فرق دس بنا ہرامے رکھنا حرام ہے دس اور دس میں چن سوال کی دس جلدی کرنے جہلا سو فتاوے میرے کول پائے نے اگر ادھوری تصویر اسی طرح بھی اتنے ڈیڈ وڈیا ہے ٹھیک وڈیا ہے ڈھیر تو اتنا اتنا مسجد پہ گارج پہیے کسے جگہ سے پہیے نماز پڑھنا جائے گے کیونکہ یہ بتوں کی مشابہت نہیں بہت تدھورے نہیں بنایا جاندے اور یہ نماز حرام تا رکھی گئی تھی کہ بتوں کی مشابہت ہے ریا مسئلہ بڑاندا بنانا ادھوری پوری ہر ایک حرام معلوم ہوا ہمارے لیے یہ استعمال غیر حکومت کے لیے بلانا حرام